إِمَّا يَبْلُغَنَّ حِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحْدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وعن ابن مسعود وعن ربي حورة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه قالوا من يا رسول الله قال من عذرك أبوه عند الكبر أحدهما أو كليهما خلج روا علما مسلم فیص معم بھائیو آج کے اس خطبے میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد جن ہستیوں کا مقام اور مرتبہ ہے جو ہمارے لیے دنیا میں آنے کا ذریعہ اور سبب ہیں جن کی خدمت اور جن کی اطاعت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قربت اور نزدیکی حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے آج کے اس خطبے میں اس موضوع پر آپ لوگوں کے سامنے ہم کچھ باتیں کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں میری مراد کیا ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ دین اسلام میں والدین کا کیا مقام ہے کیا مرتبہ ہے آج کے خطبے میں اسی کو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے آج کے اس دور میں جہاں والدین کی کوئی اہمیت نہیں دی جاتی بلکہ بہت سارے ملکوں میں ایسے ایسے رومز بنا دیے گئے ہیں یا ہومز جنہیں اولڈ ہومز کہا جاتا ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں اولڈ ہومز میں رکھ کر کے چلے آتے ہیں جبکہ دین اسلام کے اندر ماں باپ کا جو مقام مرتبہ ہے بہت ہی اونچا ہے بہت بڑا ہے اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی کی ہستی ہے کسی کا مقام مرتبہ ہے تو والدین کا ہے اسی لیے اللہ رب العالمین نے پرانے کریم میں جا بجا اپنی اطاعت کرنے کے بعد اپنی عبادت کرنے کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے علماء نے بیان کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی کا سب سے اونچا مقام ہے تو والدین ہیں ماں باپ ہیں اس لیے ان کی خدمت کرنا ان کی اطاعت کرنا یہ فرض عین ہے ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ میں جہاد میں جانے کی اجازت چاہتا ہوں ہمارے بھی نے پوچھا والدائک یا والدہ کیا تمہارے دونوں ماں باپ زندہ ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں کا فی ہما جاؤ اپنے ماں کے درمیان رہ کر کے جہاد کرو یعنی ان کی خدمت کرو ان کی اطاعت کرو کیونکہ جہاد اگر فرض کے ہے تو ماں باپ کی خدمت کرنا یہ فرض عین ہوتا ہے کسی کسی کبھی کبھی یا بہت کچھ صورتوں میں جہاد کرنا فرض عین ہو جاتا ہے لیکن جب جہاد فرض کے ہو ایسی صورت میں ماں باپ کی خدمت کرنا مقدم ہے ماں باپ کی اطاعت کرنا مقدم ہے اور ان کی اجازت کے بغیر انسان جہاد کے اندر شریک نہیں ہو سکتا ہے اگر جہاد فرضے کے فایا ہو تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہاد میں جانے کی اجازت نہیں دی کہا جاؤ ماں باپ کی خدمت کرو وہ زندہ ہیں ان کی اطاعت کرو ان کی ضرورتوں کو پوری کرو یہی تمہارے لیے جہاد ہے یہی تمہارے لیے جہاد ہے اتنا اونچا مقام اور مرتبہ دین اسلام میں دینے کے بعد بھی یہ کتنا بڑا المیہ ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم مسلمانوں میں سے کچھ بچے ایسے ہیں جو بُڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو اولڈ ہومز میں رکھ کر کے چلے آتے ہیں میں ایسے کم بختوں سے کم ظرفوں سے اور بد بختوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب تم چھوٹے سے تھے تمہاری ولادت ہوئی تمہیں نہ چلنا آتا تھا نہ بولنا آتا تھا نہ پیشہ پیخانہ کرنا آتا تھا نہ کوئی چیز مانگنا تمہیں آتا تھا اگر تمہارے ماں باپ تمہارا گلا دبا دیتے اور تمہیں جا کر کے چھوڑ دیتے تو پھر تمہارا حال کیا ہوتا لیکن تمہارے ماں باپ نے ایسا نہیں کیا تمہارے ماں باپ نے تمہیں پڑھایا لکھایا اور اس طریقے سے قابل بنایا تعلیم تمہیں دی اور جب آب تم ماں باپ کی خدمت کرنے کے قابل ہوگے تو ماں باپ کی خدمت کرنے کے بجائے تم انہیں اولڈ ہومز میں چھوڑ کر کے چلے آتے ہو یہ کتنی بڑی ناشکری ہے یہ اور یہ کتنا بڑا کتنی بڑی نافرمانی ہے ماں باپ کی کہ انسان اگر ماں باپ کے ساتھ ناعز بلّہ اس طرح کا سلوک کرتا ہے غیر مسلم یا یورپ کے لوگ اگر ایسا کریں تو ان کے یہاں ماں باپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن دین اسلام کا کلمہ پڑھنے والے اور ماننے والے اگر اس طرح کی غلط حرکتیں کرتے ہیں تو بڑا تعجب ہوتا ہے بہت افسوس ہوتا ہے تو دین اسلام کے اندر ماں باپ کا بہت اونچا مقام ہے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اور اس کے کلام کے معانے کا ترجمانی یہ ہے اللہ کہتا اور ابو کا اللہ تعالب اللہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بات نہیں کرنا وبی اللہ والدین اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دے رہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش ان کے ساتھ بھلائی اور خیر کا معاملہ کرو اماغن کے براہد وما اکلا فلاں الحماف نرما وق الما قول کریما اگر تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بُڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو انہیں جھڑکو بھی نہ جھڑکو بھی نہیں انہیں وقل اللہ قول کریما اور ان کے ساتھ معزز کلام کرو اچھی گفتگو کیا کرو اس تک کہنے کا بھی شریعت نے حکم نہیں دیا کیسے بھی ماں باپ ہوں ان کے سامنے اس تک کہنے کا بھی حکم نہیں دیا گیا ڈانٹنے اور جھلکنے کا حکم نہیں دیا گیا اور یہاں بڑھاپے کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر ماں باپ نوجوان ہے تو آپ انہیں ڈانٹ سکتے ہیں ان کے سامنے اف کر سکتے ہیں ان کو ریٹے کہہ کر کے آپ بات کر سکتے نہیں بڑھاپے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ عام طور پر بڑھاپے میں آدمی کا مزاج چنچڑاپن ہو جاتا ہے بڑھاپے میں جب آدمی پہنچتا ہے تو اس کے پاس سوچ بوجھ کی کمی ہو جاتی ہے مزاج کے اندر جو ہے سختی آ جاتی ہے چھوٹی چھوٹی بات پر بوڑھے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں بیٹے کا بھی اولاد کا بھی ناراض ہو جانا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ناراض ہو جائیں اور ماں باپ کو نوز بلّہ ڈانٹنے لگے اس لیے اللہ ہر پلامی نے حکم دیا ہے کہ بڑھاپے میں انہیں پاؤ تو ان کے سامنے اف نہ کرو یہ نہیں کہ اگر ماں باپ نوجوان ہیں تو آپ ان کو ڈانٹیں آپ ان کو اف کریں ان کو ریٹے کہ نہیں اس وقت بھی کہنا حرام ہے بڑھاپے کا ذکر صرف اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ بڑھاپے میں جب انسان پہنچتا ہے تو اس کا مزاج کے اندر تنگی اور سختی آ جاتی ہے چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں لوگ اس لیے اس وقت زیادہ برداشت کرنا پڑتا ہے زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے اس لئے اللہ رب العالمین نے بڑھاپے کا ذکر کیا ورنہ ہر حال میں ماں باپ کی خدمت کرنا اور ان کے سامنے انہیں ڈانٹنا ان کو یا ان کو ریٹے کہنا یا اف کہنا یہ ساری چیز ہمیشہ حرام ہے چاہے ماں باپ نوجوان ہوں چاہے بوڑھے پہ ہوں یا کسی بھی عمر کے اندر ہوں اللہ رب العالمین نے اسے ہمیشہ منع کیا اس طریقے سے اللہ رب العالمین فرمائی و عبداللہ ولاش رقوب حشیا والدین حسانا اللہ کے بات کرو اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو اللہ کے بات کرو اللہ تعالی کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو اللہ اور میں ہمیں شرک سے دور رہنے کی تعلیم دے رہا ہے کیونکہ شرک سے ہماری عبادت برباد ہو جائے گی شرک کرنے سے انسان جنت کے حقدار نہیں ہوگا ہمیشہ ہمیں جہنم کے اندر رہے گا اس لیے اللہ رب عالمی نے بات کرنے کے بعد ہمیں حکم دیا کہ کچھ بھی اللہ اور کے ساتھ شرک نہ کرو یعنی کہ ہم بڑا شرک کریں گے تبھی جہنم کے اندر جائیں گے کچھ بھی معمولی بھی شرک اللہ کے ساتھ نہیں کرنا ہے اللہ غلامین نے ہمیشہ کا حکم دیا پھر کیا فرماتا ہے ابل والدین اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد شرک سے دوری اختیار کرنے کا حکم دینے کے بعد اللہ فرماتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ ان کے ساتھ بھلائی اور خیر کا معاملہ کرو انہوں نے تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا تمہیں پالا پوسا تمہیں اس قابل بنایا کہ معاشرے میں چل کر کے جی سکو کام کر سکو نوکری کر سکو پڑھ پڑھایا لکھایا تمہاری ضرورتیں پوری کی بیمار ہوتے تھے تمہارا علاج کرتے تھے پوری رات جاگتے تھے تمہاری ماں تمہارے پیشاب پہ خانے کے اندر ہوتی تھی تمہارا باپ دن رات محنت کرتا تھا تمہارے لیے کماتا تھا کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے معاشرے میں عزت کے ساتھ جی سکے روزی روٹی کما سکے اتنی انہوں نے محنت کی اتنا حق ادا کیا تمہارا لہٰذا ان کا حق بنتا ہے تم بھی ان کا حق ادا کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ یہ اللہ کی وسیعت ہے اللہ ہے کو اس کے کے وہن سلوک کی وسیعت کی ہے وسیعت اہم چیز کی ہوتی ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ کی وسیعت ہے اللہ کی طرف سے فرض عین ہے یہ کہ اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے اللہ کے رسول صلی اللہ کے پاس ایک صحابی تشریف انہوں نے سوال کیا کہ سب سے بہترین اعمال کیا ہیں انہوں نے پوچھا النبی سال صلی اللہ علیہ وسلم ائل امال احمد اللہ کہ اللہ تعالی کے نزدیک کون سے اعمال سب سے زیادہ محبوب ہیں تو کیا کہا انہوں نے السلاۃ والا وقت یہ ہماربی نے فرمایا نماز کو اس کے اول وقت پہ پڑھنا نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا اول وقت پہ پڑھنا یہ سب سے بہترین عمل ہے وہ کہتے کہ میں نے پوچھا پھر اس کے بعد کیا ہے کالوالدین آل والدین کے ساتھ نیکی کرنا حسن سلوک کرنا پھر کہتے پھر میں نے سوال کیا اس کے بعد کیا ہے کہا جہاد و جہادی سبیر اللہ پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا آپ دیکھیں اللہ کی راہ جہاد کرنے پر ماں باپ کی خدمت کو مقدم کیا ماں باپ کی خدمت کو پہلے بیان کیا جہاد کو بعد میں بیان کیا کیونکہ جہاد یہ فرض کفایا ہوتا ہے لیکن ماں باپ کی خدمت کرنا فرض عین ہر اولاد و اولاد پر اور ہر لڑکے اور لڑکی کے اوپر یا اولاد کے اوپر ماں باپ کی خدمت کرنا فرض ہوتا ہے اس اللہ رب العالمین نے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کو بیان کیا اور اس کے بعد پھر جہاد کو بیان کیا یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اس طریقے سے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمائے اس آدمی کی نہ خاک آلود ہو وہ آدمی تباہ ہو جائے برباد ہو جائے آپ نے تین مرتبہ فرمایا آپ نے تین مرتبہ فرمایا کہ آدمی برباد ہو جائے تباہ ہو جائے لوگوں نے پوچھا اللہ کے شر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا من ادرکا ہندے جنا کہ جو اپنے ماں باپ کو دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بن سکے جنت کے اندر نہ جائے ایسے آدمی کے لیے تباہی اور بربادی ہو تو ماں باپ ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہے کہ ہم ماں باپ کی خدمت کریں ان کی اطاعت کریں ان کی باتوں کو مانے ان کی ضرورتوں کو پوری کریں ان کی خدمت کریں ان کے ساتھ اسے سلوک سے پیش آئیں یہ ان کا فرض ہے ہمارے اوپر اولاد کے اوپر اور اگر آج ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اسے سلوک کریں گے کل ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ سلوک کرے گی آپ نے کہا کہ اس کے لیے تباہی ہو اس کے لیے بربادی ہو جو ماں باپ کو پائے بڑھاپے میں اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بڑھا سکے اس لیے ماں باپ جنت میں جانے کا ذریعہ اور سب یہ بہت نیک امال میں سے نیک عمل ہے جس کے ذریعے سے انسان جنت کا حقدار بنتا ہے اس طریقے سے بہت ساری حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں آپ نے ماں باپ کی خدمت کو ہمارے اوپر فرض عین قرار دیا ہے ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے سوال کیا کہ کی سب سے زیادہ میری میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے کون وہ ہستی ہے سب سے زیادہ مجھے ان کے ساتھ اس سلوک سے پیش آنا چاہیے تو ماں نبی نے فرمایا تمہاری ماں پھر پوچھا کون کہا تمہاری ماں پھر پوچھا کون کہا تمہاری ماں پھر چوتھی بار ہمارے نبی نے فرمایا پھر تمہارے باپ ہیں پھر تمہارے والدی بخاری اور مسلم کروائے یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو باپ کے مقابلے میں تین گنا اونچا مقام مرتبہ دیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے کہ ماں تین کام ایسا کرتی ہے جو باپ نہیں کر سکتا ہے اور تین کام کیا ہے ایک تو حمل رکھنا نو مہینہ ماں اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے دکھ برداشت کرتی ہے تکلیف برداشت کرتی ہے اس کا بوجھ لے کر کے نو مہینہ تک ڈھوتی ہے اور چلتی پھرتی ہے ایک کام تو یہ ہو گیا جو مرد نہیں کر سکتا دوسرا کام یہ ہے کہ بچے کی ولادت اور ولادت کے وقت جس کو وضع حمل کہا جاتا ہے اس موقع پر جو ماں کو تکلیف ہوتی ہے یہ ماں ہی اندازہ کر سکتی ہے عورت ہی اندازہ کر سکتی ہے کوئی انسان کوئی مرد اس کا اندازہ نہیں کر سکتا اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے اتنا زیادہ درد ہوتا ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی بچے کا جنم ہوتا ہے تو گویا کی ماں کا بھی نیا جنم ہوتا ہے اتنا درد اتنا کراہ ہوتی ہے اللہ العالمین خود قرآن قریب کے اندر بیان کیا ہے کہ ماں اپنے بچے کو نو مہینہ بڑی تکلیفوں کے ساتھ اسے برداشت کرتی جھیلتی ہے اور جب پیدا کرتی تب بھی اسے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو یہ دو کام ایسے ہوگئے جو باپ نہیں کر سکتا کوئی مرد نہیں کر سکتا تیسرا کام کیا ہے ماں کا بچے کو دودھ پلانا یہ تیسرا کام ہے جو ماں کرتی ہے جو باپ نہیں کر سکتا اس لیے اللہ رب العالمین نے یا دین اسلام کے اندر ماں کا مقام تین مرتبہ اونچا رکھا گیا کیونکہ تین کام ماں ایسا کرتی جو باپ نہیں کر سکتا باپ کا بھی بڑا اونچا مقام ہے اللہ کے سلو یدیس آفرماتے الوالد اوسط و ابابل جنا جو والد ہے وہ جنت کا درمیانی راستہ ہے یعنی اس کے ذریعے سے اس کی خدمت کر کے انسان جنت کا حقدار بن سکتا ہے تو ماں باپ کے لیے دونوں کا بڑا اونچا مقام شریعت کے اندر لیکن جب ماں باپ کی بات آئے گی تو ماں کا مقام زیادہ اونچا ہوگا اس لیے آپ دیکھیے کہ باپ کے مقابلے میں ماں کی محبت بچوں کے اندر زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ماں تین کام ایسا کرتی ہے جو باپ نہیں کر سکتا ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم چھٹی میں جائیں دو سال تین سال کے بعد اگر بیٹا ہمارے کپڑے پر پیشاب کر دے بچے کو ہم جھڑک دیتے ہیں بچی کو جھڑک دیتے ہیں اور اول فول پکنے لگتے ہیں لیکن وہی ماں سوچیے جب تک بیٹا اور بیٹی اپنا پیشاب پیخانہ صاف کرنے کی عمر تک نہیں پہنچتے ہیں ماں بچے کے پیخانے اور پیشاب کو صاف کرتی ہے پیشاب پیخانے میں سوتی ہے ماں اور اس کو سوکھا کرتی ہے اور گیلی جگہ میں ماں سوتی ہے آج تو پیمپر آ گیا آج کے زمانے میں پہلے زمانے میں پیمپر نہیں ہوا کرتے تھے اور ان کے بچوں کے لیے الگ سے چھوٹا سا بستر بنایا جاتا تھا اور ماں کئی بستر بناتی تھی جب بچہ پیشاب کر دیتا تھا تو اس کو بدل دیتی تھی دوسرا بستر وہاں بچھا دیتی تھی اور جب بستر ختم ہو جاتا تھا پیشاب کرتے کرتے بستر بھیگ جاتا تھا تو ماں بھیگے ہوئی جگہ پہ سوتی تھی اور پھر بچے کو سوکھی جگہ پہ تھی اس لیے ماں کی دل کے اندر بڑی محبت ہوتی ہے اس لیے شریعت کے اندر ماں کا بڑا اونچا مقام مرتبہ رکھا ہے میرے بھائیوں بڑا افسوس ہوتا ہے یہ سن کر کے کہ بہت سارے لوگ آج اپنی ماں کو جھلکتے ہیں ماں کو برا بھلا کہتے ہیں ماں کو ڈاڑتے ہیں کس وجہ سے بیوی کی بنا پر وہ بیوی جو پچیس سال کے بعد آتی ہے تیس سال کی عمر کے بعد آتی ہے آپ کے ماں باپ نے آپ کو پالا پوسا پڑھایا لکھایا بڑا کیا پچیس تیس سال تک آپ کے دفتر میں یا آپ کی زندگی میں آپ کی بیوی کا کوئی رول نہیں تھا آپ کے ساس سسر کا کوئی رول نہیں تھا ان کا کچھ ذکر نہیں تھا تیس سال کے بعد بیوی آتی ہے اور اچانک انسان اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے نا اس ماں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے ماں کو ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے باپ کو ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے اور ماں باپ کے ساتھ تعلق قائم کرنا اپنے لیے گوارا نہیں کرتا ہے اور ان کے ساتھ اچھی گفتگو میٹی گفتگو نہیں کرتا ہے انہیں خرچ نہیں دیتا ہے ان سے ٹیلی فون سے رابطہ نہیں کرتا ان سے بات چیت نہیں کرتا ان کی ضرورتوں کو پوری نہیں کرتا ہے وہ ماں باپ جا کر کے دوسروں کے سامنے روتے ہیں اگر باپ روئے ماں باپ روئے تو یہ ماں باپ کی نافرمانیوں میں سے ہے جیسا کہ ابن میں بکاؤ الدینقوق اول قبائل اللہ کے اندر بیان کیا ہے کہ ماں باپ کا رونا یہ کیا کبائر بڑے گناہوں میں سے ہے اور یہ حقوق میں سے ہے وقوق یعنی بیٹے کی نافرمانیوں میں سے ہے یا اولاد کی نافرمانی میں سے اگر ماں باپ کسی کے روتے ہیں کسی کے سامنے یا تنہائی میں روتے ہیں اپنے اولاد کی برے سلوک کو یاد کر کے تو یہ گویا کہ اولاد کی طرف سے نافرمانی بہت بڑی نافرمانی آج یہ صورتحال بن چکی ہے میرے بھائی ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بیوی بی کو چھوڑ دیجیے آپ بیوی بی کو بھی رکھیے اپنے ماں باپ کو بھی رکھیے لیکن ماں باپ کا مقام زیادہ نوچا ہے آپ کو بیوی بی مل جائے گی دوسری یاد رکھے اس بات کو لیکن آپ کو ماں باپ دوسرے نہیں ملیں گے بیوی بی آپ کو دوسری مل جائے گی آپ ان کا بھی خیال رکھیے اور وہی کامیاب انسان ہوتا ہے جو سب سب کا حق ادا کرتا ہے آپ ماں باپ کا بھی حق ادا کیجے. اپنی بیوی بی بی کا بھی حق ادا کیجیے سب کا آپ کے ساتھ سسر ان کا بھی حق ادا کیجئے اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے لیکن ایسا نہیں کہ ماں باپ کے حقوق کو چھوڑ کر کے آپ ساتھ سسر کا حق ادا کریں ماں باپ کا پہلا حق ہے ساس سسر کا حق بعد میں آتا ہے وہ پہلے آپ کے اندر آتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سالی کا خیال رکھیں اپنے اور اپنی بہن کا خیال نہ رکھیں آپ کی بہن کا زیادہ حق ہے آپ کی سالی سے اس کا زیادہ حق ہے آپ کے اوپر ہم اپنے جو ہمارے ماں باپ کی طرف سے رشتے ہیں ماں کی طرف سے رشتے ہیں ان کا ہم نہ خیال رکھتے ہوئے ہم جا کر کے سسرال کے رشتوں کا خیال رکھیں میرے بھائی حقوق اور نافرمانی کے اندر چیز آتی آپ ہمارے اوپر فرض یہ بنتا ہے کہ ہم سب کا حق ادا کریں اور جس کا جو حق ہے اس کے مطابق اس کا حق ادا کریں یہ شریعت ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے تو دین اسلام کے اندر میرے بھائی ماں باپ کا بہت اونچا مقام ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ قسم صلاحے ہیں رد الرب فی رد الوالد وہ سخت الرب فی سخت الوالد اللہ قسور فرماتے ہیں ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے اور ماں باپ کی خوشی ہونے میں اللہ ابامین کی خوشی اور رضامندی ہے اگر اللہ تعالی کو خوش رکھنا ہے ماں باپ کو خوش رکھیے اللہ تعالی کو ناراض کرنا چاہتے ماں باپ کو ناراض کریے اللہ ابامین ناراض ہوگا کیوں اللہ ناراض ہوگا اس لیے کہ اللہ ہی نے ماں باپ کے ساتھ حسرت الوق کی تعلیم دی ہے اور اپنے اور نبی کے بعد سب سے اونچا مقام نہیں کر رکھا ہے اس لیے اگر کوئی بندہ یا کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ناراض ہو جاتا ہے توکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیر نہیں کرتا ہو اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتا اس لیے اللہ ابامی ناراض ہوتا ہے جیسے انسان کوئی گناہ کرتا اللہ ناراض ہوتا کوئی زنا کرتا ہے کوئی چوری کرتا ہے کوئی شراب پیتا یا کوئی اور گناہ کا کام کرتا اللہ ناراض ہوتا ہے ایسے یہ بھی ایک گناہ ہے اس بھی اللہ ابامی ناراض ہوتا ہے کیونکہ رب العالمین کا حکم ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ہم حسن سلوک سے پیش آئیں اور ماں باپ کو ناراض کر دینا اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے اس لیے اللہ اقبامی ناراض ہوتا ہے تو ماں باپ کے مقام ہے میرے بھائی کہ اللہ کو خوش رکھنا ہے تو ماں باپ کو خوش رکھیے اور اگر اللہ کو ناراض رکھنا چاہتے تو ہم ماں باپ کو ناراض رکھیے اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا ہم کہاں ادا کریں ان کے ساتھ اس سلوک سے پیش آئیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جو ہے ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں نے جو ہے قتل کیا میں نے گناہ کا کام کیا کہ میرے لیے توبہ ہے تو انہوں نے کہا کیا کہ تمہاری ماں زندہ کہا کہ نہیں کہا کیا کہ تمہاری خالہ زندہ کہا کہ ہاں کہا جاؤ خالہ کی خدمت کرو اللہ ارب تمہارے اس گناہ کو انشاءاللہ شاء معاف کر دے گا آپ ذرا غور کریں کہ ماں کی بہن خالہ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا جو مقام ہے اگر کوئی آدمی اپنے ماں کے ساتھ اس کے ساتھ, اس کے ساتھ اسے سلوک کا کتنا بڑا مقام مرتبہ ہوگا یعنی yani انہوں نے کہا کہ اگر تمہاری ماں زندہ ہیں وہ ان کے شاگرد پوچھتے ہیں کہ آپ ان کی ماں کے بارے میں کیوں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ماں کے بارے میں اس لیے پوچھا کہ اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو میں کہتا جاؤ ماں کی خدمت کرو اور ان کی خدمت کرنے کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے اس گناہ کو معاف کر دے گا لیکن جب ان کی ماں نہیں تھی تو ان کی خالہ اور خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے اس لیے انہوں نے کہا جاؤ خالہ کے ساتھ سلوک ہی پیش آؤ کیونکہ تمہاری ماں کی بہن ہے وہ تو ماں کی بہن کہ مقام ادین اسلام کے اندر تو ماں کا کتنا مقام مرتبہ ہوگا آپ اور ہم اس سے کریں اس طریقے سے میرے عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک آدمی اللہ کے سور کے پاس اور سننے کازمن کبیر الفاء المبہ تو اللہ کے سور سے آ کر کہنے لگے کہ میں نے بڑا گناہ کیا ہے کیا میرے پاس کیا مجھے توبہ کرنے کا کیا مجھے میرے لیے توبہ ہے کہ نہیں ہے فقار صلہ صاً انہوں نے کہا کیا تمہارے جو ہے والدین ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ میرے والدین نہیں ہے پھر پوچھا اللہ کا خالہ کیا تمہارے پاس خالہ ہے یہ حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی آتا ہے اور اللہ کے کسور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ حدیث آتی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پاس خالہ ہے پالا فبی الرحما فبی الرحا کہا کہ جاؤ اپنی خالہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیشاؤ آؤ سر کی صحیح حدیث تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کا دین اسلام کے اندر کتنا بڑا مقام مرتبہ ہے اور والدین کی نافرمانی کو بہت بڑا گناہ سمجھا گیا ہے حستے ابو بکرض اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کےمایا الا نبهكم باكبر الكبائر قال میں تمہیں بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں لوگوں نے پوچھا تین مرتبہ میں نے فرمایا کیا میں تمہیں بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں لوگوں نے کہا کہ ضرور لائے رسول اللہ صلی اللہ تو آپ نے کہا کہ باللہ اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا اس روئے زمین پر اس دنیا کے اندر اگر کوئی بڑا گناہ تو اللہ تعالی کے ساتھ کرنا پھر ووقوق الوالدان اور والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا دوسرے نمبر پر بڑا گناہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ والدین کی نافرمانی کرنا پھر وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے ٹیک لگائے ہوئے تھے پھر آپ بیٹھ گئے اور کہنے لگے اللہ و قول اللہ و شہاد و اور یہ بھی یاد رکھو کہ جھوٹی بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اور اگر کوئی میرے بھائیوں ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرتا ہے برا سلوک کرتا ہے تو اللہ ربراہن دنیا ہی کے اندر اس کو عذاب دیتا ہے دنیا ہی کے اندر اس کو سزا دی جاتی ہے اللہ کے قصور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو گناہ جس پر دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ جلد بازی میں لوگوں کو گناہ دیتا ہے جلدی گناہ کی سزا ملتی ہے تو کیا ہے ایک تو ظلم کرنا ہے وہ الرحم اور نافرمانی کرنا ہے قطار رحمی کرنا ہے اور سب سے بڑی قطع رحمی ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ سب سے بڑی قطارحمی ہے اس لیے قطار رحمی کرنے سے ظلم کرنے سے انسان کو دنیا کے اندر بھی اس کی سزا ملتی ہے اور اللہ حبان دنیا میں بھی اس کو سزا دیتا ہے اس لیے اگر آج ہم ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کریں گے تو دنیا ہی کے اندر ہمیں اس کی سزا ملے گی دنیا ہی کے اندر اللہ تعالی حکمت کے لیے نصیحت کے طور پر لوگوں کو دکھاتا ہے کہ دیکھو انہوں نے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا تو اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ برا سلوک کرتی ہے اس لیے میرے بھائی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے اولاد ہمارے بھرنے کے بعد ہمارے لیے دعائیں کریں تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور والدین کا مقام اور ان کا حق صرف زندگی میں نہیں ہے بلکہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کا حق باقی رہتا ہے اس لیے والدین جن سے کہ جو دوست ہیں جن سے محبت کرتے تھے ان کی زیارت کرنا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ان کے حقوق کے اندر داخلے طریقے سے ان کے لیے دعا کرنا اور ان کی وصیت کو پوری کرنا اگر انہیں نظر مانی تو ان کی نظر کو پوری کرنا اگر ان پر قرض تھا ان کے قرض کو ادا کرنا اور ان کی طرف سے صدقات و خیرات کرنا یہ سب ماں باپ کی وفات کے بعد بھی کا حق ہمارے پاس بنتا ہے کہ ان کی وفات کے بعد بھی ہم سب کریں یہ نہیں کہ زندگی میں ان کی خدمت کر کے گزر جائیں ان کی وفات کے بعد بھی سارے حقوق ہمارے پر عائد ہوتے ہیں کہ ان کے لیے صدقات و خیرات کریں ان کے لیے دعا کریں ان کی نظر کو پوری کریں اور اس طریقے سے اگر اوپر پر قرضہ تھا کسی کا قرض کو ہم کریں ان کے لیے دعا کر ان کے لیے صدقات و خیرات کریں ان کے لیے اگر اللہ توفیق دے حج کریں اللہ توفیق دے عمرہ کریں یہ سارا ان کا حق بنتا ہے ان کی وفات کے بعد بھی ہمارے اوپر یعنی کہ زندگی میں صرف ان کا حق ہے اور زندگی میں مر جانے کے بعد ان کا حق ہمارے اوپر آ کے نہیں رہتا اس لیے میرے بھائی اور ماں باپ کا بہت اونچا مقام ہے عبداللہ بنور رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ خانے کابہ کا طواف کر رہا اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھا کر کے انہوں نے کہا کہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا کہا کہ تم نے درد یعنی پیدائش کے وقت جو ایک درد اٹھتا ہے اس درد کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا اس ایک درد کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا تم ایک طواف کے یا سات چکر جو طواف لگاتے ہو اس سات چکر طواف میں بھی جو ایک درد اٹھتا ہے پیدائش کے وقت بچے کی ولادت کے وقت اس کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا تو اتنا اونچا مکان میرے بھائی والدین کا دین اسلام کے اندر لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں وہ خوش نصیب کے ماں باپ زندہ ہے. خوش نصیب ہیں ان کی خدمت کر کے انسان اپنے آپ کو جنت کا حدارہ بنا سکتا ہے ان کی اطاعت کر کے ہاں یہ ہے کہ اگر ماں باپ آپ کو نافرمانی فرمانی کا حکم دیں آپ کو برائی کا حکم دیں گناہ کا حکم دیں تو ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی آپ کو شرک کا حکم دیں بدعت کا حکم دیں غلط کام کا حکم دیں ان کی بات نہیں مانی جائے گی لیکن ان کی خدمت کی جائے گی دنیا کی ضرورتیں پوری کی جائیں گی ماں باپ اگر کسی کے مشرق بھی ہیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی لیکن دنیا طور پر ان کی خدمت کی جائے گی بیمار ہم کا علاج کیا جائے گا اور اس طریقے سے ان کو کھانے پینے کے لیے خرچ دیا جائے گا لیکن آج ہمارے ماں باپ مسلمان سب کچھ ہیں لیکن اس کے باوجود بھی نوز بلّہ اپنے ماں باپ کا ہم نہیں کرتے پیسے کہیں اور بھیجتے ہیں ماں باپ کے پاس پیسے نہیں بھیجتے اور والدین کا خرچ نہیں دیتے اور اس خرچ کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں کہ کتنا زیادہ خرچ دینا پڑتا ہے ماں باپ کو اگر کوئی کرتا بھی ہے میرے بھائیو آپ کی رزق میں کمائی میں برکت کا ذریعہ اور سب ہے اگر ماں باپ پر آپ خرچ کریں گے اللہ اربراہمین آپ کو اور دے گا اور دے گا ان کی دعاؤں سے اللہ تعالی آپ کو دے گا ماں باپ کی دعا اور بدعا دونوں قبول ہوتی ہے اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ کبھی بھی ہم ماں باپ کو ناراض نہ کریں واللم نے یہاں تک لکھا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ آگے نہیں چلنا چاہیے ماں باپ کے ساتھ پہلے زمین پر بستر پر نہیں جانا چاہیے ان سے پہلے کھانا نہیں کھانا چاہیے ان سے پہلے بیٹھنا نہیں چاہیے جب بھی گھر میں جائیں سلام کریں جب بھی گھر سے باہر نکلیں سلام کر کے نکلیں ان سے دعا لے کر کے نکلیں اتنا اتنا حق ہے ماں باپ کا کیا ہم اتنا حق اپنے ماں باپ کا ادا کرتے اگر ماں باپ ناراض ہو جائیں تو ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم اس جگہ کو چھوڑ دیں اور اپنی زبان سے کوئی لفظ نہ کہیں تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے یہاں تک شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے کا لہذا میرے بھائیوں آج بڑا المیا ہے ہمارے لیے کہ ہمارے ماں باپ کے اس مقام مرتبے کا خیال نہ رکھتے ہوئے ان کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں اور نافرمانی اتنی زیادہ بڑی کچھ لوگ کرتے کہ میرے بھائی ہاتھ تک اٹھا لیتے ہیں گھر سے نکال دیتے ہیں ماں باپ کو مارنا بھی شروع کر دیتے نا عزم اللہ منزالی. یعنی جن ہاتھوں نے آپ کو پالا پوسا بڑا کیا اور آپ کو چلنے کے قابل بنایا چلنے پھرنے کے اسی ہاتھ سے اٹھا کر کے اپنے ماں باپ کو آپ مارتے ہیں. کتنے بڑے افسوس کی بات ہے جب آپ ایک مہینہ کہتے پیدائش آپ کی ہو رہی تھی آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے مجبور تھے مجبور اور لاچار تھے لیکن ماں باپ نے آپ کو پالا پوسا اور بڑا کیا آپ نے ان کا یہ سلا دیا آپ نے ان کے ساتھ یہ برا سلوک کر کے ان کا سلا دیا نا بلا کوئی غیر مسلم کرے تو کر سکتا ہے لیکن ایک اسلام ماننے والا اللہ کے رسول پر ایمان لانے والا کلمہ پڑھنے والا آخرت پر ایمان لانے والا کوئی ایک ایسے مسلمان سے اس طرح کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی مسلمان ہو کر کے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح کا برا سلوک کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ ہر بلامین ہمیں اپنے ماں کے ساتھ حسن سلوک سے پیشانے کی توفیق دے اللہ تعالی ہمارے ماں جن کے زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و آفت عطا فرمائے اللہ ان کی عمر برکت دے اور جن کے ماں باپ کے وفات ہو چکے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور بنا دے اللہ رباء کے لیے جنت کی کھڑکیوں کو کھول دے اللہ تعالی قیامت کے دن انہیں جنت الفردوسا مقام عطا فرمائے اپنے نبی کی سفارش نصیب عطا فرمائے اور پرسراد کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے پار کرائے اور جنت الفردوس میں اللہ تعالی نبیوں کے ساتھ صدیقین کے ساتھ سودا کے ساتھ اچھے اور نئے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالی انہیں حس... اللہ انہیں مقام عطا فرمائے عامیہ ربرمین بار علیہ الکمفر قواندی کمبل عیات الحکیم انتہا اعلیٰ جواز ملک روف الرحیم الحمد لله رب الرحمن مالک ومدین واشدو اللہ ربی العالمین الرحمان الرحیم ملک المدین واسد اللہ